اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں ہے اور پھلوں کی کمی سے اور خوشخبریس نہ ان صبر والوں کو